عام طور پر رکو کے بعد یا سجدے کے بعد میں قیام کی حالت میں کچھ لوگ اپنی قمیض یا پینڈ کو دونوں ہاتھوں سے درست کرتے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک رکن میں اگر کوئی آدمی تین مرتبے اپنا ہاتھ اٹھائے اس طریقے سے تو نماز فاسد ہو جائے گی ایک بار اگر نماز کی حالت میں کوئی فیلے کثیر کرے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی فیل کسیری کی تعریف کیسے ہاتھ نماز پڑھ رہا دونوں ہاتھوں سے بجانے لگ جائے نماز چلی گئی یا دونوں ہاتھوں کو ایک ہی وقت میں استعمال کرے فیل کثری کی تعریف یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے شاید یہ نماز میں نہیں تو عموماً عادت ہے کہ نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنے سے پتن یا پاجامہ کھینچتے یہ دونوں ہاتھ استعمال ہوئے اس سے جو نماز فاسد ہو جائے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے میں یا شلوار کو اوپر کیا حالت نماز میں